اس میں ہم نے اس کتاب کے مقدمات وغیرہ پڑھے تھے اس کے بعد ہم آخری جو ہمارے درست تھا تقریباً وہ ایک مسلمان کا اپنے رب سے تعلق تو اس حوالے سے ہم نے شروع کیا تھا اس موضوع کو آج پھر سے ہم دوبارہ اس کا آغاز کرتے ہیں تو جس میں مسلمان بیدار قلب اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے صفا نمبر چھتیس پہ جب تک کہ یہ چلاتے ہیں اس وقت تک ہم صاحب کا ان شاء اللہ اس کے حوالے سے تھوڑا بیان کرتے ہیں تو مسلمان بیدار قلب اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے اس جملے کا معنی سمجھتے ہیں سبھی کہ بیدار قلب کا معنی کیا ہے جاگتا ہوا دل تو دل کوئی سوئے بھی ہوتے ہیں ہاں جی دل سوئے بھی ہوتے ہیں تو جاگتے اور سوئے دل میں کیا فرق ہے جو جاگتا دل ہے اس کو اللہ تعالی کی یاد رہتی ہے اللہ کا ڈر خوف رہتا ہے اور مسلمان اور لوگوں کے حوالے سے بھی ذمہ داری کا احساس ہوتا ہے دوسرے الفاظ میں یہ کہیے کہ جس کو اپنے رب کے بارے میں بھی اور بندوں کے بارے میں بھی ذمہ داری کا احساس رہتا ہے تو یہ ہے جو جاگتا دل ہے بیدار قلب ہے اور جو سویا ہوا ہے وہ کیا ہے کہ اپنی دنیا میں پڑا ہے اللہ تعالیٰ کا حق کیا ہے دنیا میں کیوں آیا ہوں زندگی کا مقصد کیا ہے کچھ اس پر توجہ نہیں کوئی اس پر سوچ و فکر نہیں بدنوں کے حق میرے اوپر کیا ہے ان حقوق کو کیسے ادا کرنا ہے اس چیز کی کوئی اس کو سوچ فکر نہیں اگر اس کو ہے تو صرف اپنی نفس کی ہے کہ میں نے کیسے اپنا پیٹ بھرنا ہے کیسے دنیا کی لذیں جمع کرنی ہیں تو یہ کچھ کے دو طرح کے لوگ پائے جاتے ہیں ہر وقت اور اصل وہ لوگ ہیں کہ جو بیدار قلب ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے اپنے رب کے بارے میں جانتے ہیں کہ ان کا کیا فرض ہے ان کے اوپر کیا ذمہ داری ہے اس زندگی کا مقصد کیا ہے کس طرح اس کو ادا کرنا ہے اور بندوں کے حوالے سے بھی ان کے دل میں احساس ہوتا ہے کہ لوگوں کی بندوں کی کیا معاملات ہیں ان کی کیا ضروریات ہیں میرے اوپر ان کے کی کیا حقوق ہیں تو یہ ہے بہت بڑا فرق اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے روشن بصیرت کے معنی ہم نے بتایا تھا کہ ایک ہوتا بصارت اور ایک ہوتی بصیرت کیا فرق دونوں کے اندر بسارت اور بصیرت بسارت ویسے دونوں کو دیکھنا ہے لیکن بسارت کون سی ہے کون سا دیکھنا ہے آنکھوں سے اور بصیرت دل سے تو کسی کی آنکھیں تو بڑی تیز ہوں گی اس کو بڑا دور تک نظر آتا ہوگا ان حالات عمل ابسار ان کی آنکھیں تو اندھی نہیں ہے قلوب اللہ لیکن ان کے سینوں میں جو دل ہے وہ اندھی ہیں تو دل کی جو ہے بسارت ہے اور دل کی بسارت کیا ہوتی ہے بصیرت دل سے بصیرت ہوتی ہے اور آنکھوں سے بسارت ہوتی ہے تو دل سے بصیرت کیا ہوتی ہے ہاں جی کیا آدمی کا حقیقت کو پہچاننا حق کو جاننا باطل کو پہچاننا اور حق و باطل میں فرق کرنا صحیح غلط میں تمیز کرنا اور اپنی ذمہ داری کا احساس ہونا وہی جو بیدار قلب کا کیونکہ دونوں لفظ جو ہے دونوں ایک دوسرے کے مترادف چیزیں ہیں تو اس لیے روشن بصیرت تو اس کے دل کی بصیرت جو ہے روشن ہوتی ہے اندھا نہیں ہوتا <تصفح> نہ کفر و شرک کے اندر پڑا ہوتا ہے اور نہ ہی دنیا کی بےحودہ اور بے جا اغرا مقاصد میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ضائع کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. مسلمان بیدار قلب اور روشن بصیرت کا حامل ہوتا ہے اسلام سب سے پہلے ایک مسلمان سے جس چیز کا مطالبہ کرتا ہے وہ یہ کہ اللہ پر ایمان لائے جیسا کہ اس پر ایمان لانے کا حق ہے اس اس سے اپنا تعلق مضبوط کرے ہمیشہ اس کے ذکر میں مشغول رہے اور اس پر توقل کرے اسباب اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اس سے مدد کا طالب رہے اور اپنے دل کی گہرائی سے یہ احساس رکھے کہ خواہ وہ کتنی ہی کوشش کرے اور کیسے ہی وسائل اور اسباب اختیار کرے مگر وہ ہمیشہ اللہ کی قوت و نصرت اور تائید کا محتاج ہے ایک سچا اور حقیقی مسلمان بیدار دل اور روشن بیدار دل اور روشن بصیرت ہو رکھتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کاریگری کا مشاہدہ کرتا ہے اور یہ یقین رکھتا ہے کہ دنیاوی امور اور لوگوں کے معاملات کے پس پردہ اللہ ہی کا مخفی اور بلند ہاتھ کار کار فرما, کار فرما ہے اس وجہ سے وہ ہمیشہ ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے وہ زندگی کی ہر جھلک اور دنیا کے ہر منظر میں اللہ رب العزت کی قدرت کے غیر محدود آثار کا مشاہدہ کرتا ہے جس سے اس کے ایمان ذکر الہی اور توکل میں اضافہ ہوتا ہے چنانچہ اللہ تعالی نے فرمایا ان نفیخل قصہ وقت الباب الین قرون اللہ حقیم وجنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ زمین و آسمان زمین و آسمانوں کی پیدائش میں اور دن کے باری باری سے آنے میں ان ہوش لوگوں کے لیے بہت سی نشانیاں ہیں جو اٹھتے بیٹھتے اور لیٹتے ہر حال میں اللہ کو یاد کرتے ہیں اور آسمانوں زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں وہ بے اختیار بول اٹھتے ہیں پروردگار یہ سب تو نے فضول اور بے مقصد نہیں بنایا ہے تو پاک ہے اس سے کہ عبث کام کرے بس اے رب ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے بار فکر <تصفح> کہتے ایک سچا اور حقیقی مسلمان بیدار دل اور روشن بصیر رکھتا ہے دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عجیب و غریب کارگری, کارگری کا مشاہدہ کرتا ہے <تصفح> اور یقین رکھتا ہے کہ دنیاوی امور اور لوگوں کے معاملات کے پس پردہ یعنی اس کے پیچھے اللہ تعالیٰ کا مخفی اور بلند ہاتھ کار فرما ہے یعنی اللہ تعالیٰ اس کے پیچھے اس کی بڑی حکمت ہے اور اس وجہ سے وہ ہر چیز کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے تو یہ ہے بیدار قلب ہونے معنی کہ آدمی اگر رات کے وقت بھرے آسمان پر جو ستاروں سے بھرا ہوتا ہے اس پر نظر ڈالتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا آسمان ستاروں سے بھرا ہوا کس کا پیدا کردہ ہے کس نے اتنے بڑے آسمان کو بنا کر کھڑا کر دیا ہے بغیر کسی سہارے کے زمین پر اللہ تعالی کے بے شمار نیمتے پہاڑ وادیاں دریا سمندر اور طرح طرح کی نعمتیں ان چیزوں کو دیکھتا ہے تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا اس کو پہلو نظر آتا ہے کہ اگر یہ اتنا بڑا پہاڑ جو بڑے سخت پتھر سے بنا ہوا ہے اس کو بنانے والا وہ کتنا عظیم ہے اور اگر آپ کو اور کو دنیا کے اندر کوئی خوبصورتی نظر آتی کسی چیز کے کسی پھول کے اندر کسی منظر کے اندر کسی شکل میں تو اس کو بنانے والے کا اس کی خوبصورتی کا اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کیسا ہے کسی چیز کے اندر آپ کو بڑی قوت طاقت نظر آتی ہے شیر کی ہاتھی کی قوت طاقت تو اسے کیا اندازہ ہوتا ہے پتہ چلتا ہے کہ جس نے اس مخلوق کو اس جانور کو بنایا ہے جو بڑا طاقتور ہے اس کی خود کی طاقتیں کس قدر ہیں تو یہ ہے بیدار قلب ہونے کا معنی بیدار دل ہونے کا مانا کہ آدمی اللہ تعالیٰ کی مخلوقات کو اندوں کی طرح جانوروں کی طرح نہیں دیکھتا ہاں دیکھنے کو جانور بھی دیکھ رہا ہے اس کے سامنے سارا کچھ آسمان بھی زمین بھی پہاڑ بھی سمندر بھی وہ بھی دیکھتا ہے لیکن اس کو کچھ غرض نہیں کہ کیا ہے کس نے بنایا ہے کیوں بنا ہے لیکن ایک مسلمان ہر چیز میں چھوٹا سا پھول بھی دیکھتے ہیں اس کی پتیاں اس کے اندر خوشبو اس کے رنگ یہ سارے کس نے بنا دیے ہیں کس کیا کاراگری اللہ تعالیٰ کی اس کے اندر سمجھے نا اور تو اور انسان اپنے اوپر غور و فکر کرتا ہے <تصفح> اس کے جسم میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نظام چلا رکھے ہیں کیسے کیسے نظام چلا رکھے ہیں اور ہر نظام اللہ کے حکم سے وہ جاری ساری چل رہا ہے آپ کے بغیر چلانے کے سانس آپ لینے کے لیے آپ کو سوچنا پڑتا ہے کہ میں سانس لوں اور نکالوں کبھی سوچا اس چیز کا کھانا کھا خا رہے ہیں کھانا کھا خا کے پیٹ میں ڈال دیا کھانے کا صرف مزہ لے لیا ہم نے اس کے بعد وہ کھانا کن کن مراحل سے کس پروسس سے گزر کر آپ کے طاقت کا خون کا آپ کی جسم کی توانائی کا ساری ان چیزوں کے انضامات وہ سارے ہو رہے ہیں آپ کا کوئی ہے اس میں عمل دخل کب کھانا کھایا اب اس کھانے کو میں نے کس طرح سے اس سے خون حاصل کرنا ہے کہاں سے اس سے انرجی ملے گی کہاں سے اس کے کیا ملے گا کبھی سوچا بھی نہیں صرف کھانے کا مزہ لے رہی ہے ہم نے پیڑ میں ڈال دیا لیکن وہ صرف مزہ نہیں تھا مزے کے بعد اصل کام اس کا آگے کا ہے وہ کون کر رہا ہے اللہ کی ذات تو یہ ہے بیدار قلم ہونے کا یہ ہے جاگتا دل کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کی مخلوقات کو ان چیزوں پر غور و فکر کرتا ہے اور حقیقت میں یہ غور و فکر انسان کو اللہ کے ساتھ تعلق اس کا متعلق مضبوط کرتا ہے اللہ پر ایمان اس کا اور بڑھ جاتا ہے اللہ پر توقل یقین اس کا اور زیادہ ہو جاتا ہے جب مجھے پتا ہے کہ میرا رب ہر لمحے ہر سیکنڈ میں میرے اوپر کتنی نعمتیں کر رہا ہے جب مجھے اس بات کا احساس ہوتا ہے تو کیوں نہیں پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے وہ آدمی جھکتا خود اس کے اندر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ جس رب کی اس قدر نعمتیں ہیں اور جس کے اس قدر انعامات ہیں میرا اس رب کے بارے میں میرا کیا حق بنتا ہے اور اس لیے قرآن کریم نے جگہ جگہ پر اللہ نے اپنی نعمتیں جتلائی ہی نہیں ہیں نعمتیں یاد کروائی ہی ہیں اللہ نے اپنی نعمتوں کا احسان ہی صرف نعمتیں یاد کروائی ہیں کہ دیکھو کیا نعمتیں ہیں آسمان میں زمین میں مخلوقات میں کائنات میں اپنے آپ میں سوچو کہ اللہ کی کیا نعمتیں ہیں تمہارے اوپر کیونکہ ان چیزوں کو یاد کرو گے ان چیزوں پر غور و فکر کرو گے اللہ کی پہچان ہوگی اللہ کی قدرت و عدمتوں کا پتہ چلے گا اللہ کی نعمتوں کا احساس ہوگا اللہ کی کیا مہربانیاں ہیں اللہ کی کیا رحمتیں ہمارے اوپر اس کا پتہ چلے گا اور یہی وہ چیز ہے کہ جو پھر انسان کو اللہ کی طرف جھکاتی ہے اللہ کی طرف مائل کرتی ہے اور اسی لیے موجودہ دور کا جو مادی دور ہے مادہ پرستی ہے اس کا فلسفہ ہی اس کا سارا دار و مدار اسی پر ہے کہ آپ کو اس حقیقت سے دور ہٹا دینا ایک مشین بنا کر کام کرتے رہیں بس آپ کو کھانا کھانا ہے پیٹ بھرنا ہے دنیا میں مزے اڑانا ہے <coughs> کہ یہ نعمتیں کہاں سے آئی ہیں کون دینے والا ہے کس طریقے سے حاصل ہوئی ہیں کبھی آپ کو اس طرح سوچ کے لانے کا موقع ہی نہ ملے اسی آپ خود دیکھتے ہیں سبھی اسکولوں کالجوں میں پڑے ہیں موجودہ جو اصلی تعلیم ہے اس میں آپ کو کبھی کوئی اس طرح کی بات نظر آئی ہے کوئی احساس دلایا ہے آپ کو کبھی کسی چیز نے کسی کو ایسا لیسن کوئی درس کوئی سبق کسی کتاب میں آپ کو ملا ہو کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت آپ استعمال کرتے ہو اس نعمت پہ اللہ تعالیٰ کی کیا کیا مہربانیاں ہیں اللہ کی کیا کیا رحمتیں ہیں اللہ کے کی کیا کیا انعامات ہیں کبھی ان چیزوں کا احساس دلایا ہے نہیں لیکن قرآن کو پڑھو گے تو آپ کو پتہ چلے گا اور یہی فرق ہے رحمان کی تعلیمات کا اور شیطان کی تعلیمات کا ہم نہیں کہتے کہ موجودہ اصلی تعلیم جو ہے جس کی بندوں کو خاص طور پر ضرورت ہے وہ نہ سیکھو ہاں جس حد تک ضرورت ہے وہ سیکھنا ہے لیکن صرف بات یہ کر رہے ہیں کہ مادہ پرستی کے اس دور نے اور موجودہ الہاد کی ملحد یہ تعلیم جو ہے اور اس تعلیم کا سسٹم جو ہے اس نے کس قدر انسان کو اللہ سے دور کر دیا نہ کہ صرف اللہ سے دور کیا بلکہ اپنی حقیقت بھی اس کو بلا دی کہ تو کون ہے کہاں سے آیا ہے کدھر جا رہا ہے آنے کا مقصد کیا ہے دوسرے کون ہیں آس پاس تیرے کون ہیں ان کے تیرے حقوق... تیرے اوپر کیا حقوق ہیں نہیں بلکہ اپنی سوچ کہ تجھ... نے کیا کرنا ہے تجھے کیا چاہیے صرف اپنی سوچ اوروں کی سوچ کرنے کی تم کو ضرورت ہی نہیں ہے بلکہ اوروں کے لیے سوچنا با اوقات موجودہ جو سیاست ہے اس کے مطابق جرم ہے کہ اوروں کی سوچتا ہے اس لیے یہ فرق ہے بہت بڑا رحمان رحمان کے اللہ کی تعلیمات میں اور جو شیطان کی اور شیطان صفت لوگوں کے بنائے ہوئے نظام ہیں ان کے اندر اس لیے ہم چاہتے ہیں ان چیزوں کو پڑھنا سیکھنا کیونکہ یہ وہ باتیں ہیں یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو آج آپ کو تعلیمی اداروں میں یا تو سیرے سے ملے گی نہیں اور اگر ملے گی بھی کو بہت معمولی کشاد و نادر کسی حد تک تو تاکہ انسان کو خود اپنی پہچان ہو کہ وہ کون ہے اس کے رب کی پہچان ہو تو یہ ہے بیدار قلب ہونے کا معنی کہ آدمی جب اللہ تعالیٰ کیخلوقات مخلوقات پر غور و فکر کرتا ہے ان فی قلق اسلامات اور وقت علاف اللہ ون کہ بے شک آسمان و زمین کی پیدائش اتنا بڑا آسمان اتنی بڑی زمین کیسے بنا دی اللہ نے اللہ کی قدرت ہے عدمت ہے اس کے اندر بنانے میں مختلاف اللہ نہار اور رات دن کا اختلاف وہ اختلاف ایک نہیں کئی کی طرح کے اختلاف ہیں رات کا آنا دن کا جانا دن کا آنا رات کا جانا ان کا لمبا چھوٹا ہونا دن کا روشن رات کا اندھیرا ہونا سردی اور گرمی ہے سمجھے نا یہ سارے اختلافات رات دن کے اللہ متعلق یقینا یہ نشانیاں ہیں کس کے لیے الباب عقل والوں کے لیے اس کا معنی کہ جو ان چیزوں پر غور و فکر نہیں کرتا اور مخلوقات میں نہیں دیکھتا کہ اللہ کی کیا عظمت ہے وہ بے عقل ہے کیونکہ اللہ کیا ماتا ہے اس میں عقل ہے نشانیاں عقل والوں کے لیے تو جن جو ان سے نشانیاں حاصل ہی کرتا ہے نشانیوں کو دیکھتا ہی نہیں اس کا مطلب کہ بے عقل ہے اللہ دین قرون اللہ قیام مقرودم ولی جنوب کہ جو کھڑے بیٹھے ڈیٹے اپنی کروٹوں پر اور اتفقروں فی خلق اسلام اللہ کا ذکر کرتے اور وہ غور و فکر کرتے ہیں اللہ کی مخلوقات میں آسمان و زمین میں اور کہتے رب بنا ما خلق تحادلا کہ رب ہمارے تو نے اس کو باطل یعنی بے مقصد پیدا نہیں کر دیا کوئی بھی چیز کسی بھی چیز کو لے لو حتیٰ کہ بعض اوقات وہ چیزیں بھی جس کا ہمیں کوئی ظاہراً ایک فیصد بھی کوئی ایک بال برابر بھی کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا ہوتا اس کے پیچھے بھی فائدہ ہے کیا خیال ہے شیطان کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں کوئی ہاں جی اللہ نے شیطان کو بھی پیدا کیا ہے نا تو اس کا بھی فائدہ ہے کہ نہیں کوئی مقابلہ کرنے کے لیے ہاں جی کیا فائدہ شیطان کا ماشاء بھائی کہتا ہے کہ شیطان وسوسے دلاتا ہے ان وسوسوں سو اللہ اللہ کی پناہ مانگتے ہو پناہ لیتے ہو اور اللہ کی پناہ لینا عبادت ہے نیکی ہے آپ کو عجل ملتا ہے اور کچھ مقابلہ کرنے کے لیے بھی شیطان نہ ہوتا تو آپ کو جنت بھی نہ ملتی سمجھا نا شیطان نہ ہوتا تو آپ کو جنت بھی نہ ملتی فشتوں کے لیے جنت ہے کیا خیال ہے کیا فرشتے جنت میں جائیں گے نہیں جائیں گے کیوں کیا نیکی نہیں کرتے عبادت ہی کرتے ہاں؟ ہاں کر رہے ہیں عبادت وہ نیکی ہر وقت ان کا کام ہی ہر وقت عبادت کرنا ہے لیکن پھر بھی جنت ان کے لیے نہیں ہے کیوں نہیں ہے کہ ان کی عبادت کرنا اللہ کے اللہ نے ان کو لگا دیا عبادت پر کر رہے ہیں ان کے پیچھے کوئی شیطان نہیں چھوڑا ہوا کہ ان کو روکے عبادت سے سمجھے نا انسان کی اور فرشتوں کی عبادت کا فرق کیا ہے کہ انسان عبادت کرتا ہے اپنے اختیار سے اور نہ کہ صرف اپنے اختیار سے بلکہ شیطان کے روکنے کے باوجود مقابلہ کرتے ہوئے جیسے برہم بھائی بتا رہے ہیں کہ مقابلہ س... مقابلے کے اندر آ کر مقابلہ کرتے ہوئے وہ روکتا ہے اور آپ کہتے ہیں نہیں میں کرنا ہے سمجھے نا تو یہ ہے امتحان یہ ہے آزمائش تو اس لیے شیطان کا چھوٹا سا نہیں بہت بڑا فائدہ ہے کہ شیطان نہ ہوتا تو جنت نہ ملتی شیطان کو پیچھے نہ لگایا ہوتا اللہ نے ہمارے تو پھر امتحان نہ ہوتا امتحان نہ ہوتا تو پھر سرٹیفکیٹ نہیں ملتا بھائی کیا خیال ہے آپ <تصفح> <تصفح> سارا سال کتابیں پڑھتے رہیں اور آخر میں امتحان ہی نہ ہو کیا سرٹیفکیٹ مل جائے گا ملتا نا ہاں تو امتحان ہوتا ہے تو سرٹیفکیٹ ملتا ہے تو امتحان کے امتحان ہو رہا ہے تو آگے اس کا انعام بھی ہے جنت پھر وہ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں لیکن امتحان نہیں ہو رہا تو اس لیے جنت بھی نہیں تو بات کر رہے تھے بات یہاں سے چلی تھی کہ اللہ کی کوئی بھی مخلوق ایسی نہیں کہ جس میں اللہ کی کوئی بڑی حکمت نہ اس کے پیچھے ہاں بعض وہ چیزیں ہیں کہ جن کی حکمتیں ہم بڑی سامنے ظاہر دیکھ لیتے ہیں اور ہاں روشنی جگہ روشن ہو رہی ہے فائدہ ہو رہا ہے بڑی ز... ظاہر سامنے حکمت نظر آ رہی ہے سورج دن کے وقت چمکتا ہے اس کی روشنی اور اس کی تپش اس کی انرجی ساری یہ چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ کیا فائدے حاصل ہو رہے ہیں لیکن بعض مخلوقات بعض اللہ کی م... یعنی ایسی مخلوقات ہیں کہ جن کو ظاہر دیکھنے کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ بادشاہ نے پوچھا کہ مکھی کا بھی فائدہ ہے کوئی مکھھی کا فائدہ ہے کوئی ہاں جیسے وہ تو ایک چلا گیا نا ویسے بادشاہ نے پوچھا اپنے وزیر سے کہ مکھھی کا بھی فائدہ ہے کوئی وزیر نے کہا کہ مکھی کا فائدہ یہ ہے کہ مغروروں کو بتاتی ہے اس کا ان کا غرور خاک میں ملاتی ہے مغرور کے ناک پر آ کے بیٹھتی ہے نا مکھی نا تو مغرور کا اس کا غرور جو ہے خاط میں ملاتی ہے اس کو بتاتی ہے کہ مغرور تو نہیں ہے پھر غرور بےکار ہے تو دیکھنے کو یعنی بات وہ چیزیں جن کا ظاہر کو فائدہ نظر نہیں آتا اس کے بھی بڑے فائدے ہیں <خص> تو الگ الحال بات کر رہے تھے رب نامہ خلق لا لابات اس جملے پر کہ اللہ تعالیٰ تو نے یہ ایسے ہی بے مقصد بلا ان کے, اس ان کے فضول اور بے مقصد اس کو پیدا نہیں کر دیا بلکہ اس کے پیچھے کو بڑا فائدہ ہے کوئی حکمت ہے کوئی بڑی اس کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلت ہے جی <تصف> <تصف> <تصف> ما میں آپ کو پہلے پیغام پہلے ذکر کرتے ہیں کہ کوئی لفظ سمجھ نہ आए فورن پوچھنا ہے۔ ابس کا معنی کیا ہے؟ ما شاء الله کے معنی بیکار <coughs> کہ تو پاک ہے اس سے کہ ابس کام کرے رب بنا ما خلق تا باطلا سبحانك۔ سبحانك کے جو لفظ ہے اس کا ترجمہ ہے۔ کہ پاک ہے تو کہ تیرا کو کام بے مقصد ہو ابس ہو۔ دیا. بیکار ہو۔ ساخت ساخت کا یہ فارسی کا لفظ ہے ساخت کے معنی ہاں کیا معنی ساخت ایران کی کوئی چیز دیکھیے بنی ہوئی پر فارسی لکھی ہوگی کیا ہوگا ساخت کنندا ہاں جی کیا معنی ساخت میڈ ہاں جی ساخت بنانا <تصفح> اور کوئی لفظ زمین و زم... آسمان و زمین کی ساخت میں غور کرتے ہیں ساخت یعنی اس کے بنانے میں اس کے پیدا کرنے میں جی <تصفح> ہاں آگے چلتے ہیں تو انسان کا اب یہاں پر ہم بیان کر رہے ہیں کہ مسلمان مرد کا اپنے رب سے تعلق سب سے پہلے کہ بیدار مغز ہوتا ہے اللہ کی مخلوقات پر غور و فکر کرتا ہے اس سے اللہ کی پہچان کرتا ہے اپنی پہچان کرتا ہے اللہ کے حق جانتا ہے اور مخلوقات کے پی پیدا ہونے میں اللہ تعالیٰ کی حکمتیں معلوم ہوتی ہے اس کو اور دوسرا کیا ہے شرک سے اجتناب شرک سے اجتناب اور توحید کا پاس کرتا ہے پاس کرنے کا معنی لحاظ خیال سمجھے نا پاس کرنا خیال کرنا لحاظ کرنا یعنی توحید کا خیال کرتا ہے توحید کی حفاظت کرتا ہے ہاں سچا اور موحد مسلمان ہمیشہ عقیدۂ توحید کی حفاظت اپنی جان سے بھی بڑھ کر کرتا ہے اسی جان سے بڑھ کر کرتا ہے کیوں جان سے بڑھ کر کرنے کا معنی کیا بھائی کہ اگر اگر ایسا معاملہ ہو کہ توحید باقی رکھنی ہے کہ جان باقی رکھنی ہے ہاں جی تو جان تو چلی جائے جان تو قربان ہو جائے لیکن توحید نہ جائے تو کوئی کہے کہ جان ہی چلی جائے گی پھر توحید کا فائدہ کیا خیال ہے ہاں جان چلی گئی توحید کا فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا ہوگا کہ جان دنیا کیسے چلی جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آپ کی آخر سمر جائے گی لیکن جان بچا لی توحید چھوڑ دی وہ مکھی کی بات کر رہے تھے شکیل صاحب ہاں وہ کیا ہے مکھھی کی وجہ <to reaching t utilisation> <t imity> دو آدمی وہ کسی کے پاس سے گزرے حدیث صاحب نے سنی ہوگی لیکن بات بھائیوں کا نہ سنی سنا دیتے ہیں <tihah> مسند احمد کی حدیث ہے نبی ہیں کہ ایک آدمی مکھی کی وجہ سے جنت میں چلا گیا دوسرا آدمی مکھی کی وجہ سے جہنم میں چلا گیا صحابہ پوچھے پوچھتے وہ کیسا تو آمنا کے دو آدمی جا رہے تھے رستے میں کوئی قوم کے بت پرس مشرک ان کا بت تھا تو جو بھی اس بت کے پاس سے گزرتا لازمی اس کو اس بت, کے بت کے لیے کچھ چڑھاوا کو چیز دینا ہوتی <تصفح> تب اس کو گزرنے دیتے تو جب پہلے آدمی آیا اس کو کہا بھی مکھھی اپنے بدھ کے لیے کچھ چڑھاوا دو اس نے کہا میرے پاس کچھ نہیں انہوں نے کہا کہ چڑھاوا دو چاہے مکھھی مار کے چڑھا دو یعنی ہماری رسم پوری ہو جائے اس نے مکھھی ماری بھد کے لیے چڑھا دی انہوں نے کہا جو بھی چھوڑ دیا اس کو اس نے جان بچا لی لیکن اماتے جہنم میں چلا گیا کس لیے کہ غیر اللہ کے لیے چڑھاوا اللہ کے سوا اور کے لیے نظر نیاز چڑھاوا عبادت ہے اللہ کے لیے غیر اللہ کے لیے کریں گے تو شرک ہے تو شرک کر لیا جان بچا لی شرک کر لیا جہنم میں چلا گیا دوسرا آدمی آیا اس کو کہا بھی تم بھی اس کے لیے کچھ چڑھاوا دو اس نے کہا کہ میں تو صرف اللہ کے لیے دیتا ہوں کہا میرے پاس کچھ نہیں ہے اس نے کہ میں تو دیتا ہی صرف اللہ کے لیے ہوں اور کسی کے لیے نہیں دیتا تو اس کو قتل کر دیا شہید کر دیا اور مت داخل الجن جن میں داخل ہو گیا تو یہ ہے کہ جان بچا لی لیکن توحید کو قربان کر دیا ہمیشہ ہمیشہ کی آخر برباد ہوگی جہنم میں چلا گیا لیکن جان قربان کر دی توحید بچا لی ہاں دنیا تو چلی جائے گی لیکن ہمیشہ ہمیشہ کی آخر بچ جائے گی وہ جنت ہے یہ ہے کہ توحید کی حفاظت اپنے جان سے بڑھ کر کرتا ہے اور یہ صرف لفظ کہنے کا سننے کا نہیں بھائیوں ضرورت ہے اس کو دل میں اتارنے کی کہ واقعی ہمارا حال ایسا ہی ہے کہ کبھی فرد کرے ایک طرف ایمان کا تقاضا ہے اللہ طرف اللہ کا حکم ہے اور دوسری طرف دوسر دنیا کا کوئی مفاد ہے یا کوئی خطرہ ہے وہاں پر ہم کیا چیز کرتے ہیں کہ اللہ کے حکم کو لیتے ہیں یا مفاد دیکھتے ہیں کہ فائدہ کس میں ہے یا خطرے سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے یہ صرف بات کہنے سننے کی نہیں ہے یہ عقیدہ ہے جو دل میں بٹھانے کی ضرورت ہے اور جس قومی زندگی میں لانے کی ضرورت ہے کیونکہ کسی موقع پر بھی اور یہ موقع آتے رہتے زندگی میں بار بار آتے ہیں ہر انسان کے آتے ہیں کہ کبھی بھی ایسا موقع کسی وقت بھی کہ جہاں پر ایمان اور کفر کا مقابلہ ہو توحید اور جان کا آپ کو اختیار دیا جائے کہ ایک کو اختیار کرو تو وہاں پر کس کو اختیار کرنا ہے توحید کو سچے ایمان کو سچے عقیدے کو اللہ کے حکم کو جا. اس لیے کہ وہ جانتا ہے کہ کائنات کی سب سے قیمتی چیز اور متا اگر ہے تو وہ توحید کی دولت ہے مطا چیز مطا یعنی کوئی سامان. جا. جا. اس لیے وہ اس دولت کو شیطان کے ہاتھوں چھیننے نہیں دیتا اور وہ یہ بھی جانتا ہے کہ کائنات کا سب سے بڑا جرم بھی شرک ہے اور توحید کی پاسداری کرتے ہوئے شرک کی آلودگی سے اپنے دامن کو کس طرح پاک رکھنا ہے وہ ہر وقت اپنے ذہن میں اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان رکھتا ہے ان اللہ یغفر ویشربی و یغفر و محدون فقطہ بے شک اللہ تعالیٰ شرک جیسے گناہ عظیم کو نہیں بخشے گا یعنی جو کوئی مشرک مرا اس کی بخشش نہ ہوگی اور اس سے کم درجہ گناہوں کو جس کو چاہے بخش دے اور جس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شر کیا وہ دور پرلے درجے کا گمراہ ہو گیا مسلمان یعنی کہ توحید کی دولت کو شیطان کے ہاتھوں چھین نہیں دیتا شیطان کی سب سے بڑا جو اس کا ڈاکہ پڑتا ہے نا سب سے بڑا شیطان کا حملہ ہوتا ہے کس پر توحید پر عقیدے پر انسان کے ایمان پر سمجھے نا اور جو آدمی پہلے سے کافر مشرک ہو سے کوئی کوئی غرض نہیں ڈاکو کہاں ڈاکٹر ڈالتے ابھی چور جہاں مال ہو پتہ ہے کہ یہاں پر دولت ہے ایک گھر پہلے سے ویران پڑا ہوا ہے تو وہاں پر چوروں ڈاکے ڈال رہے ہیں سمجھے نا تو شیطان کا ڈاکہ بھی شیطان کا بھی حملہ انہی پر ہوتا ہے جہاں پر توحید ایمان ہوتا ہے اس لیے جس قدر توحید ایمان ہوگا اسی قدر شیطان کے حملے بھی زیادہ ہوں گے بعض اوقات بھائی کہتے ہیں بھی ہم تو توحید پر چلتے ہیں ہم تو ایمان پر ہیں پھر بھی یہ آدمائشیں پھر بھی یہ چیزیں کیوں ہیں کوئی چیزیں اس لیے تو ہیں کہ ڈاکو اسی لیے تو تمہارے اوپر حملہ کر رہا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے کہ جو چھیننا چاہتا ہے جو لوٹنا چاہتا ہے نہ ہوتا تو نہ حملہ کرتا تو اس لیے یہ اصل وہ متا یہ اصل وہ چیز ہے کہ جس کی حفاظت کرنے کی ضرورت ہے <تصفح> تو کائنات اور اس کے مقابلے میں سب سے بڑا جرم کیا ہے وہ شرک ہے تو توحید کی پاسداری کرتے ہوئے شرک کی آلودگی سے اپنے دامن کو کسی طرح کس طرح پاک رکھنا ہے وہ ہر وقت یعنی کہ اس چیز کو سامنے رکھتا ہے کہ کس طرح توحید کو محفوظ کرنا ہے شرک سے بچنا ہے اللہ تعالی کا فرمان کا بھی یعنی شرک کتنا بڑا جرم ہے عیسائی سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا کہ اس کے ساتھ کسی طرح کا شرک کیا جائے اور مادون ادھاری کرمیا شا اور یہ بخش دیتا ہے معاف کر دیتا ہے جو اس سے کم درجے کا ہے دون ادھاری کا کہ کم ہے ہمارے بعد ترجمہ کرتے ہیں جو اس کے سوا ہے اس کے علاوہ ہے یہ ترجمہ حقیقت میں مناسب نہیں ہے جو صحیح ترجمہ ہے جو اس سے کم ہے کیونکہ شرک کے علاوہ بھی ایسے جرم ہیں ایسے چیزیں ہیں کہ جو شرک کے درجے کی ہیں ایک آدمی دین کا ملاق اڑاتا ہے ایک آدمی کہتا ہے میں حدیث کو نہیں مانتا قرآن کو نہیں مانتا کہ مشرک ہے وہ مشرک تو نہیں ہے لیکن کون ہے کافر ہے اور کافر اسی طرح کا ہے جس طرح شرک کرنے والا کافر ہے اسی طرح کا کافر ہے لیکن یہاں پر کہ شرک سے جو کم درجے کے گنا ہے چوری ہے سود خوری ہے کوئی طرح کے کوئی بھی کام ہے اللہ تعالیٰ ان کو چاہے تو معاف کر دے جس کے لیے چاہے معاف کر دے لیکن شرک اللہ نے معاف نہ کرنے کا دو ٹوک فیصلہ کر دیا سے پتہ چلتا ہے کہ شرک کتنا گھنانا جرم ہے اور سے پتہ چلتا ہے کہ اس کے مقابلے میں توحید کتنی قیمتی چیز ہے جی واحد مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات میں اس کی صفات میں اور اس کے اسماء میں کسی کو شریک نہیں کرتا یہاں پر تین چیزوں کا ذکر آیا ذات صفات جی توحید کی تین قسمیں یہ ہیں ایک جی اور <تصفح> بعض لوگوں نے توحید کی تین قسمیں یہ بیان کی ہیں لیکن اللہ عالم انہوں نے توحید کے انداز سے بیان کی ہیں یا ویسے ان کا مقصد جو ہے یعنی کہ عام ہے لیکن بعد لوگوں نے توحید کی تین یہ قسمیں بیان کی ہیں کہ توحید ذات ہے توحید صفات ہے اور توحید اسماؤ یعنی کہ توحید اسماو صفات ہے تو تو اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہیں کرتا کہ اللہ کے سوا اللہ کی ذات میں شریک کیسے ہوگا ہاں ہاں اللہ تعالی کا کسی کو حصہ جز بنا دیا کہ فلان اللہ کا بیٹا ہے فلان اللہ سے ہے اللہ کا جز ہے اللہ کا حصہ ہے یہ اللہ کی دات میں اور اللہ کے صفات میں اللہ عالم الغیب ہے وہ داتا ہے علی حجوری کو داتا بنا دیا کسی نجومی کاہن کو کسی اس طرح کے بائیمان جو بیٹھے ہوتے ہیں ان کو بھی علم غیب جانتے ہیں سمجھے نا تو اس کے اسماء میں آ, یہاں پر اسما داتا یہاں پر ہے اللہ تعالیٰ داتا ہے وہاب ہے اللہ کا دباب کا نام کسی اور کو دے دیا تو اللہ تعالی کے ناموں کے اندر شرک جی ہاں وہ علم غیب کا حامل حاضر ناظر ہونا ہاں جی حاضر نازر دیکھیے حاضر ناظر کا لفظ ہمارے بال اوقاف استعمال کرتے ہیں لیکن بہتر ہے کہ یہ لفظ استعمال نہ کیا جائے اگرچہ یہ لفظ ہر لحاظ سے غلط نہیں ہے اس کو کہنے والے کی نیت پر دیکھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ حاضر ہونے کا معنی کیا ہے کہ اپنی ذات سے وہ حاضر ہے ہمارے ساتھ اگر یہ ہے تو پھر تو غلط عقیدہ ہے لیکن حاضر ہونے کا معنی اگر اپنی ذات سے عرش پر ہے لیکن اپنے علم سے ان چیزوں سے ہر جگہ موجود ہے اور حاضر ہے تو اس میں قرآن کا عقیدہ ہے قرآن بار بار اس میں اس بات کا بیان کرتا ہے اور ناظر اللہ کا دیکھنا اس میں کوئی شک نہیں کوئی اختلاف نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھ رہا ہے مختار کل حاک میں حقیقی مختار حقیق... ھلا... کل کا لفظات نہیں جاتے مختار کل کہ ہر چیز کے اختیارات کہ جس کے پاس تمام اختیارات ہیں جو چاہے کرے یہ مانے مختار کل حاک حقیقی کہ جو حقیقی طور پر کائنات کا حکمران ہے اصل حکم اسی کا ہے لازوان ہونا کیا مانا لازوان ہونا لا کے معنی نہیں زوال کے معنی چیز کا ختم ہونا کہ جو کبھی نہ ختم ہونے والا اس کی نہ حکومت نہ اس کی سلطنت نہ اس کے بادشاہت نہ اس کی رب ہونا نہ اس کی ذات ہمیشہ کے لیے قائم ہے زندہ ہے ہمیشہ کے لیے قائم و دائم ہے ہمیشہ زندہ رہنا مالک کی اوم قیامت ہے ہونا حمد کے لائق ہونا حمد یعنی تعریفوں کے ہدایت دینے والا کیونکہ صرف وہی وہ ہے مال کے شفات ہونا مال کے شفات ہونا کے لفظ والے مالک. شفاعت لا. کا مالک شفات مال کے شفاعت کے شفات کا مالک شفاعت کیا ہے سفارش تو سفارش کے مالک سے فل کیا آپ سر سفارش نہیں کریں گے ہاں جی بھائیوں سے سوال ہے آپ سر سفارش کریں گے نہیں کریں گے یں گے تو پھر آپ کے پاس مالک نہیں سفارش کے پھر یہاں پر جو کہہ رہے ہیں کہ مالک شفات ہونا کہ اللہ ہی مالک ہے کا تو کیا آپ شفاعت کے مالک نہیں ہیں مالک نہیں ہے سمجھے نا اللہ کا کوئی بھی بندہ نہ آپ سرم نہ کو فشتہ نہ کوئی اور نبی رسول کوئی بھی شفاعت کا مالک نہیں ہے مالک صرف اللہ ہے ہاں وہ شفات کریں گے آپ سرسم شفاعت کریں گے فرشتے شفاعت کریں گے اللہ کے نیک بندے شہدا شفات کریں گے لیکن اللہ کے حکم سے جو اس کا مالک ہے اس کے حکم سے سمجھے نا یعنی جس طرح دنیا میں بھی فرض کرو آپ کوئی چیز یعنی کہ کوئی چیز کر رہے ہیں اور وہ چیز آپ اپنے اختیار سے نہیں کر رہے کسی کے کہنے پر کر رہے ہیں یہ فرض کرو اور دور نہیں ہم جاتے ہمارا اس سے پہلے درس بند ہو گیا اور درس شروع ہو گیا اس میں کیا ہے ممتی جرد. ممتی جرد. ہاں جی ہاں بھائی اللہ تعالی ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ہی ہر تقدیر سے ہوتا ہے لیکن بات کر رہے ہیں یہاں پر کہ کوئی آپ کے اوپر حکمران یا کوئی بھی ذمہ دار ہے اس نے ایک وقت آپ کو روک دیا بھی درس بند کر دو سمجھے نا اب آپ کو اجازت دے دی کہ درس کرو اس کا معنی کیا ہوا کہ یہ چیز کرنا ہمارے اپنے اختیار سے ہے نہیں اس چیز کے ہم مالک ہیں مالک نہیں ہے اس کا یعنی اصل حقیقی مالک تو اللہ ہے سمجھے نا ہر چیز کا لیکن اللہ تعالی نے فرد کرو کسی بھی ذمہ دار آدمی کو اس کو اختیار دیا ہوا ہے کہ وہ اس چیز کو کرنے کا حکم روکے یا روک اختیار یعنی کہ اجازت دے تو صرف ایک مثال دے کے کر بات کرنا چاہتا ہوں کہ آپ سرسم شفاعت کے مالک نہیں ہیں مالک ہوتے تو پھر جب بھی چاہے شفاعت کرتے جس کی چاہے کر دیتے لیکن آپ سرسم اللہ کے حکم سے کریں گے اور اسی کے لیے کریں گے جس کی جس کے لیے اجازت ملے گی کا معنی کیا ہوا کہ پھر شفاعت کے مالک آپ نہیں اللہ شفا جمی کہہ دیجیے کہ تمام کی تمام شفا شفات کس کے پاس ہے کا مالک ہے صرف اللہ ہے تو مالک صرف اللہ ہے لیکن اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے کسی جس کو چاہے اختیار دے اس کو اجازت دے کہ وہ شفات کرے کا مانی کام ساز منانا کام بنانے والا یعنی آپ کے کاموں کو چلانے والا بگڑی بنانے والا یعنی آپ کا کام کو بگڑا ہوا ہے کوئی معاملہ بگڑ گیا ہے اس کو سنوارنے والا ہر چیز پر قادر اور متصرف ہونا مصرف کے معنی کون جانتا مصرف کا مانا کیا ہے ہاں مصرف کے معنی اس چیز کو کرنے کا سارا کنٹرول اس کا اختیار اس کے کرنے کا سارت تو سارا کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے نفع نقصان پہنچانے والا دعاؤں کو قبول کرنے والا صاحب قوت ہونا اور مخلوق میں سے اپنے بندوں کو قوت دینے کا مالک ہونا یعنی ساری قوتیں اللہ کے پاس ہیں اللہ اپنی مرضی سے اپنی مخلوقات میں سے جس کو چاہے جو قوت دے دے ہاں شیر کو قوت زیادہ دے رکھی ہے سمجھے نا بکری کو کم دے رکھی ہے آپ کو کہے کہ بکری کے پاس کیوں کو طاقت نہیں قوت کیوں نہیں جو شیر کے پاس ہے ہاں تو اللہ تعالی کی مرضی ہے مصیبت و تکلیف میں دستگیری کرنا دستگیری کے بانے دستگیری دست یہ کیا ہے ہاتھ ہاتھ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں دست ہمارے بہت سے اردو کے الفاظ اصل میں عربی فارسی کے الفاظ ہیں <تصفح> تو دستگیری یعنی ہاتھ پکڑنا ہاتھ تھام لینا آدمی کو گر رہا ہے آپ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بچا لیتے کیا آپ نے کیا کیا, کیا؟ دستگیری کی سمجھے نا تو یہ اصل کرنے والا کون ہے وہ اللہ کی دات ہے عزت و ذلت دینے والا رزق و معیشت مال و دولت فراہم کرنے والا مشکل کشائی حاجت روائی کرنے والا یہ تو جانتے ہیں نا مشکل کشائی مانی مشکل دور کرنا کشاک کے میں دور کرنا ہر وقت ایک ہر وقت ہر ایک کی سننے کی طاقت رکھنے والا وہ صرف اللہ کی ذات ہے دوسرے مردہ زندہ وہ ایک کی سنتے ہیں دوسرے کی نہیں سنتے سمجھے نا آپ اگر مجھ سے بات کر رہے ہیں دوسرا بات کرے گا تو اس کی بات سمجھ آئے گی نہیں آئے گی سمجھے آ کار میں آواز تو پڑے گی کو کچھ کہہ رہا ہے لیکن پتہ نہیں چلے گا کیا کہہ رہا ہے ایک عجیب بات ہے کہ جب تک یہ زندہ ہوتے ہیں وہ ایک ہی کی سنتے ہیں اور جب مر جاتے ہیں سبھی کی سننا شروع ہو جاتے ہیں پیر عبد القادر جیلانی کو انڈیا سے پاکستان سے بنگلہ دیش سے مصر سے فرڈان سے ہر, ہر جگہ سے لوگ اس کو پکار رہے ہیں ہر زبان میں پکار رہے ہیں اردو بھی سمجھتا ہے پنجابی بھی سمجھتا ہے پشتو بھی جانتا ہے سب بنگالی بھی جانتا ہے عجیب فلسفے کہاں کے یہ کہاں کے عقل کہ جب تک زندہ تھی عبد القاتر تو صرف ایک ہی زبان جانتے تھے کون سی زبان تھی ان کی عربی زبان تھی ان کی اور مرنے کے بعد ساری زبانیں ان کو آگئی گئی نا رب اللہ سبھی سننا شروع ہو گئے اسی سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ڈرامے رچائے میں شیطان نے اگر کوئی کائنات میں ایک ہی ہستی ہے جو سبھی کو سنتا ہے ایک ہی وقت میں سبھی کی سن رہا ہے وہ اللہ کی ذات ہے صرف انسانوں کی نہیں پوری مخلوقات کی آپ بھی دعا مانگ رہے ہیں اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں ادھر کو بل کے اندر چونٹی بھی اللہ سے کچھ مانگ رہی ہے ادھر کو پرندہ بھی اللہ سے کچھ مانگ رہا ہے سمجھے نا تو یہ ہے یہ ہے رب العالمین جو رب ہے جہانوں کا بے مثل ہونا اللہ تعالیٰ کہ اس جیسا کوئی نہیں مارنا اور زندہ کرنا توفیق دینا اور آجز کر دینا یعنی کسی کو اللہ تعالیٰ کسی کام کرنے کی توفیق دے رہا ہے وہ کام کر رہا ہے دوسرا اس کام کو کرنے سے آجز ہے اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے بول رہا ہوں دوسرے کو اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی انسان آپ کے سامنے صحت مند بیٹھا ہوگا لیکن بیچاری کی زبان نہیں چل رہی ہوگی کہ اللہ نے اس کو طاقت نہیں دی نظر بس سے بچانا پیدا کرنا پالنا پروان چڑھانا پروان چڑھانے کے معنی پروان چڑھانا نشور ہوا کرنا ہاں پیدا تو کر دیا لیکن پیدا کرنے کے بعد بڑھ رہا ہے بچہ پانچ سال کا دس سال کا پندرہ جوانی اور اس کے بعد ساری یہ سارے پروان چڑھانا نظام کائنات کے ہر کام کا اکیلے خود مالک ہونا پوری نظام کائنات کو خود وہ اکیلا چلا رہا ہے اول و آخر ہونا کیا،, کیا مانا اول آخر ہونا کا اللہ ہی سب سے پہلے سے ہے کہ جس سے پہلے کچھ نہ تھا اور وہی سب سے آخر میں جب سے اس کے بعد کچھ نہ ہوگا بیماری لگانا شفا دینا وغیرہ جیسے امور میں صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکت کو اس کا حامل جانتا ہے کہ سارے کام کرنے والا صرف اللہ ہے اس انہوں نے چند مثالیں دی ہیں حقیقت میں ورنہ تو بہت سی چیزیں ہیں کہ جس کا انسانی زندگی سے تعلق ہے کہ جو ہر چیز کرنے والا اللہ ہی ہے اور مذکور امور میں سب امور کا مالک اور امور کے لائق ہونا صرف اللہ کریم کی ذات کو سمجھتا ہے کہ اس میں صرف اللہ ہی یہ سبھی کچھ کرنے والا ہے کو دوسہ نہیں کرتا شکریہ شکریہ ہی وہ اللہ تعالی ہی ہر طرح کی نفلی اور فرضی اور ظاہری اور باتنی عبادت کرتا ہے اچھا یہ پہلے جو کام ہوئے سارے یہ سارے اللہ تعالی کی طرف سے کہ اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے جو افعال ہیں کہ اللہ کیا کیا کرتا ہے اب جو وہ اچھا اس کا تعلق کس سے ہے سارے جو امور ذکر ہوئے ہیں کہ اللہ مارتا ہے زندہ کرتا ہے روزی دیتا ہے طاقت دیتا یہ ساری اس کا تعلق کس توحید سے ہے توحید ربوبیت سے کیا معنی کہ اللہ کے افعال کے سارے کام صرف اللہ ہی کرتا ہے اچھا توحید کی دوسری قسم ہے توحید علوہیت کہ بندے کے افعال کہ بندہ اللہ کے لیے کیا, کیا کیا کرتا ہے کہ کون سی چیزوں میں صرف بندے کو اللہ ہی کے لیے وہ چیز کرنا ہے پہلا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ اللہ ہی صرف یہ کام کرنے والا کو دوسرا ہی کرتا اب دوسری ہے کہ میں اللہ کے لیے کیا کروں کہ جو صرف اللہ ہی کے لیے کر سکتا ہوں اور کسی کے لیے نہیں کروں وہ یہاں پر ذکر کرتے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر طرح کی نفلی فرضی وہ اللہ تعالیٰ ہی کی ہر طرح کی نفلی و فرضی اور ظاہری اور باطنی عبادت کرتا ہے نفلی فرضی تو باتیں ظاہری بات نہیں بات نہیں باتیں بھی ہوتی کوئی کون سی کون سی دل کی بات کیسے بس دل میں بیٹھے بیٹھے نے بات پڑھ لی ہاں اکیلے میں کرنا اور لوگوں کے سامنے کرنا یہ بات نہیں ہے اور بھی باتیں کمانا ہے ہاں, کچھ وہ چیزیں ہیں بھائی جس کا تعلق دل سے ہوتا ہے توکل کیا یہ ظاہر عبادتیں کی باتیں ہیں باتیں دل سے ہے میرا اللہ پر میرا توکل ہے کہ نہیں اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے ڈر خوف کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے محبت کا تعلق کس سے ہے دل سے ہے اللہ سے محبت ہونا اللہ کا ڈر خوف ہونا اللہ کا تقوی ہونا سمجھے نا یہ ساری باتیں باتیں ہیں دل کی باتیں ہیں نماز روزہ زکاط حج یہ کیا ہے زہری باتیں ہیں نماز پڑھتے ہو لوگ آپ کو دیکھتے ہیں سمجھے نا لیکن آپ کے دل میں نماز کے اندر اخلاص ہے یا نہیں یہ کیا, کیا ہے یہ بات نہیں ہے نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اللہ کے لیے مخلص ہو کے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں تو وہ بات نہیں ہے تو اس لیے ایک ہی عبادت کے اندر طرح طرح کی یہ چیزیں جمع ہو جاتی ہیں کچھ ظاہری ہوگی کوئی باطنی ہوگی کوئی کال ہوں ہوگی زبان سے کہی جانے والی کو فیلنگ ہوگی کہ جس کا تعلق آپ کے اٹھنے بیٹھنے آپ کے آزاد کے ساتھ ہے نا تو یہ ہے ظاہری اس کی غیر مشروط اس کی غیر مشروط اطاعت و فرما برداری کرتا ہے کیا معنی غیر مشروط شرط بھی لگا کے عبادت کرتے ہیں نظر ماننا نظر کیا ہوتی ہے ہاں نظر ماننے کو یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرط لگاتے ہیں کہ تم میرا یہ کام کر میں تیرا یہ کام کروں گا ایسے ہوتا نا کہ میں اگر پاس ہو گیا تو اتنا صدقہ کا دوں گا یعنی اللہ کو کہتا ہے تم مجھے پاس کر دے میں تیری راہ میں دس دنال کا صدقہ کا دوں گا پاس نہیں کیا تو سدکا نہیں دوں گا مشروط ہوگی نا؟ اس لیے محمد کی عبادت اللہ کے ساتھ غیر مشروط ہوتی ہے شرطے لگا کر نہیں ہوتی. Yeah. کی رضا اور رضوان کا متلاشی رہتا ہے yeah. رضا اور رضوان کا متلاشی اللہ کو راضی کرنا اس کی رضامندی ڈھونڈنا کہ کیا کیا اللہ تعالی کن چیزوں میں راضی ہوتا ہے متلاشی ہونا یعنی اس کی تلاش کرتا ہے yeah. اسی سے خوف و خشیت کا معاملہ کرتا ہے خوف و خشیت دونوں ایک ہی ہیں کہ الگ الگ ہیں کیا الگ الگ ہے بات نہیں ہے ظاہری اچھا ہے اور خشیت بات نہیں ہے ظاہری مانی کے آپ کو جب ڈر لگتا ہے تو آپ کے کامتا ہے, ہاں کامتا ہے اور خشیت جب ہوتی ہے تو اس کا اوپر سے پتہ نہیں چلتا پھر دل کام ہوتا ہے سنے ہوتے ہیں نا دوروں میں تو آپ کو یاد ہونا چاہیے تھا ہم نے صاحب کا کسی درس میں ذکر کیا تھا خوف اور خشیت کا فرق ہاں جی شیخ حسین رحمت تو علیہ بیان کرتے ہیں کہ خوف اس چیز سے ہوتا ہے کہ جس کا جس سے جو ہے ظاہر طور پر کوئی نقصان ہونے کا یعنی کہ اس کے پہلو نظر آتا ہے سانپ ہے شیر ہے اس سے کیا ہے خوف ہے لیکن جس چیز سے ظاہراً کوئی ایسی چیز نظر نہ آئے کہ جو آپ کو ڈرانے والی ہو کہ جس سے ڈر ہو اس سے ڈرنا یہ کیا ہے یہ خشیت ہے سمجھے نا? کہ جہاں پر ظاہر طور پر کوئی چیز نہ ہو کہ جس سے آپ کو ڈر آپ کا ڈر تاری ہو لیکن اس چیز سے پھر بھی ڈرنا یہ خیشیت ہے اور یہ صرف اللہ کا حق ہے کیونکہ آدمی سانپ سے ڈرنا تبھی سی بات ہے شیر سے ڈرنا دشمن سے ڈرنا یہ تبھی سی چیز ہے لیکن کہ جہاں پر ظاہر کوئی ڈر کا معاملہ نہ ہو لیکن پھر بھی دل میں ڈر محسوس ہو اس سے یہ ہے غیبی ڈر ما فوق الفطرت اور یہ صرف اللہ سے ہے تو یہ خشیت ہے اسی پر بھروسہ کرتا ہے کرنا،, کرنا اسی, اسی کے نام کی نظر و نیاز کرتا ہے شریعت سازی کا اختیار بھی اللہ کو ہی دیتا ہے شریعت سازی پڑھا وہ ہم نے شریعت سازی سازی کے بانا بنانا شریت شریعت بنانا کیا معنی شریعت بنانے کا بات بھائیوں کو سمجھ نہیں آ رہی اس لفظ کی کہ شریعت بنانا شریعت کا معنی دین دین کے احکامات حلال حرام جائز و ناجائز سنت فرد واجب یہ سارا کیا ہے یہ شریعت ہے تو اس کا حق کس کو ہے صرف اللہ کو ہے میں اپنی طرف سے کسی چیز کو فرد نہیں کہہ سکتے کہ یہ چیز فرد ہے اپنی طرف سے کسی چیز کو حلال یا حرام نہیں کہہ سکتا اس لیے کہ صرف اللہ کا اختیار ہے تو کہتے ہیں کہ شریعت سعدی کا اختیار بھی صرف اللہ ہی کو دینا لیتا ہے کہ صرف اسی کو حق ہے کہ وہ جس چیز کو چاہے فرض کرے جس چیز کو چاہے سنت قرار دے نفل دے جس چیز کو کہے وہ چاہے وہ حرام کر دے حلال کر دے جس چیز کا حکم دے جس چیزیں منع کر دے یہ سارے اختیارات کس کے ہیں اللہ کے ہیں یہ ہے شریعت اس کا معنی کیا ہوا کہ کسی ملہ کو کسی مفتی کو اختیار دے دینا کہ وہ کوئی چیز حلال و حرام کرے کیا ہے شرک ہے شرک ہے جی ہاں پڑی مکمل کریں اسی سے مدد مانگتا ہے اسی کی قسم اٹھاتا ہے یا اسی کو سجدہ کرتا ہے اسی کے آگے روکو کرتا یا جھکتا ہے وہ زندگی کا کوئی بھی پہلو ہو اس میں توحید کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتا یہاں پر اس نے ملف نے انسان کے اللہ کے لیے کیے ہوئے اعمال کا ذکر کیا کہ انسان ان چیزوں میں صرف یہ چیزیں اللہ ہی کے لیے کرتا ہے کیونکہ ساری چیزیں کون سی عبادت کی چیزیں رکو ہو سجدہ ہو دعا ہو پکار ہو نظر نیاز ہو شریعت سازی کا حق ہو جو بھی ہے خوف و خشیت ہو یہ سبھی اللہ کا حق ہے اللہ کا حق ہے کرتا کون ہے بندہ لیکن اللہ کے لیے کرتا ہے تو یہ ہے توحید الوحیت کہ عبادت میں صرف ایک اللہ ہی کو اپنا معمود مانتا ہے